دو سوال تو میرے ہیں اور تیسرا سوال میرے ایک دوست کا ہے جی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم باتھ روم میں گئے نماز کے لیے وضو بنایا تو وہیں پر جو نمازی کپڑے تھے جو پاک کپڑے تھے وہ پہنے اور پہلے والے اتار دیے اور جب پہلے والے اتارے وضو بنایا اور نئے کپڑے دوسرے پاک کپڑے پہن لیے تو آیا یہ وضو ٹھیک ہے کہ یا ننگا ہونے سے یہ دوبارہ کپڑے پہن کے بجو کرنا پڑے گا یا نہیں نمبر ایک نمبر دو یہ نوروز جو ہے اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور وہ تیسرا سوال جو میرے دوست کا ہے وہ کہہ رہا تھا پوچھ رہا تھا کہ آیا اہل تشریح کی مجلس میں ان دلوں میں جانا سنتمر جماعت کی کسی سنی کا جائز ہے یا نہیں مہربانی فرما کر یہ تین سوالوں کو جواب دیں گے السلام علیکم جی خان صاحب آپ نے تو یوں سمجھا اور یوں کیا جیسے وہ بٹ رہی ہوتی ہے نا شرینی تو جی یہ میرا حصہ ہے یہ میرے بھائی کا حصہ ہے اور یہ میرے دوست کا حصہ ہے تو آپ نے کہا دو تو سوال میرے ہیں اور تیسرا جو ہے یہ میرے دوست کا ہے تو آ کے تو آپ کا حصہ تو ملے گا نا آپ تشریف لائے ہیں تو دوست کا حصہ اگر دوست آ جائے تو اس کو دے دیں گے نہیں تو چلو آپ کو ہی دے دیں گے تو پہلے نمبر پہ تو بات میرے بھائی یہ ہے کہ اگر کپڑے بدلنے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے آدمی بدل لے یہ تو پتا ہے نا کہ بدلنے ہیں کپڑے تو وضو کرنے کے بعد جو بدلنے ہے تو آدمی پہلے بدل لے اس میں یہ یعنی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بعد میں جی بدلے تو اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں اس کا وضو قائم رہے گا دوسرا نوروز جو ہے یہ ہمارے یہاں تو کوئی نہیں ہے میرے خیال میں ایران میں ہے کوئی ہے نوروز یہ ان کا کوئی میلہ ہوتا ہے یہ میرے خیال میں جہالت کے دور میں بھی تھا اور اس کے بعد بھی وہ کوئی میلہ یا کوئی دن مناتے ہیں مجھے اس کے بارے میں فی الحال تو علم نہیں طالب کے دور میں میرے خیال میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کی کتابوں میں کچھ اس کے بارے میں پڑھا تھا لیکن اب اتنی دیر ہو گئی اور کبھی اس کے بارے میں کوئی کہیں مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا سوال بھی کبھی نہیں ہوا تو اس لیے ابھی تو میرے ذہن میں یہ نوروز کے بارے میں نہیں ہے شاید ایران کو کوئی پہرار ہے نوروز اور ایرانی مناتے ہیں وم اور دوسرا تیسرا آپ کے دوست کا مسئلہ تو اس دوست کو آپ خان صاحب سختی سے منع کریں کہ ان دنوں میں تو بےخصوصیوں کی محفل میں نہیں جانا چاہیے اور آگے پیچھے بھی ان کی محافظ سے بچنا چاہیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو گاڑیاں دیتے ہیں اور معاذ اللہ گرابلہ کہتے ہیں جہاں اہل بیب کی شان بیان کرتے ہیں وہاں ساتھ ہے وہ یہ اخباست بھی ضرور کرتے ہیں تو اب وہاں انہوں کو آدمی منع تو کر نہیں سکتا تو اے اور پھر وہ مسائل ایسے کرتے ہیں کہ آدمی کے ذہن میں آتا ہے پتا نہیں واقعی صاحبہ نے ایسے ظلم و ستم کیے ہیں واقعی شاید ایسی جاتی ہے تو اس سے بہیمن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے لہذا جو ہے وہ ان کی نفلوں سے بچا جانا چاہیے